قالوا يشعر اني من السيطره رجيم من تمسيق ورفي ونسي الرجال قوامون على النساء بما قضى الله بعدل على راحت بعد ظبنا انفقوا منهن واردين فصالحات طائنات حافظات للعيب بما حفظ الله واللاتي طاعات نشوزهن فقه عورتوں پر حاکم ہیں نگران ہیں اللَّهُ تھپ والوں اللہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت ادا کی ببیمہ انسپوں میں تھم اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا ہے تھپ والا تو کان دا تم لاف کی نیک عورتیں فرما بردار ہیں غیر حاضری میں حفاظت کرنے والیاں ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا بلّہ کی تفاطمر نشوضا اور وہ عورتیں کہ جن کی نا پرمانی سے تم ڈرتے ہو فائد النا وقت روح ہوں تو تم ان کو نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے جدا ہو جاؤ اور ان کو مارو ناکی نصبی تھا پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو ان اللہ علی کبھی یقین اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بہت بلند ہے ارجاز القوام العالم نصاح مرد اور چہر حاکم نگران نگہبان ہیں شریعت نے گھر کے بندوبست اور انتظام و انسلام کے لیے مرض کو گھر کا سربراہ اور نگران مقرر کیا ہے اور عورت کو مرض کے ماتحت رکھا ہے کہ وہ اس کی ماتحتی میں زندگی گزارے قرآن مجید میں اس کی دو وجہیں ذکر جی کی ہیں دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر مرد عورتوں پر حاق ایک تو یہ کہ مرد قدبی طور پر اللہ رب العالمین نے مضبوط بنایا ہے مرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ منتظم ہے اور دوسرا یہ کہ گھر کے تمام پر اخراجات نام نفقے کی ذمہ داری مرد کے پر پر یعنی اللہ تعالی نے اور دوسری وجہ یہ کہ مرد گھر کا سارا انتظام کرتا ہے گھر کا خرچ اخراجات یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے مرد حاکم ہیں عورتوں پر مرد عورتوں پر نگران اور نگہبان ہے مرد کی بات ماننا اس کی اکاٹ کرنا فرما برداری کرنا یہ عورت کا لالم ہے اور اگر عورت مرد کی بات نہ مانے تو پھر وہ نا سلمان نا شہزاد کہ یہی حال حکومت کا ہے حکومتی اداروں کا ہے گھر بھی ایک طرح کی حکومت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختصر کی بنائی ہے مرد کو اس پر کھا کے مقرر کیا ہے اسی طرح حکومتی امور میں جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے اس کے بھی اسی طرح سے معاملات ہوتے ہیں اس کی اطاعت فرما برداری چونکہ نظم و نسق سارے کا سارا اس نے چلانا ہے اس کے سپورٹ میں گھر میں عورت کی سرداری نہیں چلے گی عورت کو ولی عمر نہیں بنایا جائے گا. اگر میں مرد کے بجائے عورت کی حکومت چلنے لگ جائے تو کام خراب ہو جائے گا اللہ سلخانہ ہوا نے عورت کو حکومت اور اقتدار دینے سے منع کیا فلاح نہیں پا سکتی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے امور اپنے معاملات کا ذمہ دار اور اپنا نگران اور حاکم کسی عورت کو بنا لیا تو عورت کی حکمرانی نہ دھر میں شریعت برداشت کرتی ہے نہ ہی ملک اور سلطنت میں اس کی حکمرانی کو برداشت کیا جا سکتا ہے فسٹ والے ہاتھوں خانے دا تم ہافے دا چونکہ اللہ, اللہ, اللہ نے محفوظ رکھا ہے تو وہ غیر میں مردوں کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کرتی ہیں عورت نیک کون سی ہوتی ہے پانے جو مرد کی فرما بردار جو مرد کی فرما بردار نہیں وہ نیک نہیں سب پالے خاتون پر نیک کون ہیں پالے جو فرما دردار ہیں مرد کی اشاعت کرنے والا حامد کا شوہر کا کہنا ماننے والیاں ان کی ہام ہاں ملانے والیاں یہ ہیں فرما بردار عورتیں اور یہ نیک عورتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں کہ بہترین بیوی بہترین عورت ہے اذا نظر ضرورت کا جب آپ اسے دیکھیں تو وہ آپ کو خوش کر دیں یعنی مرد اپنی بیوی بی کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے وہ ویسی بن کے رہے نیک عورت کی نشانے کیا ہے اذا نظر ضرورت کا وَإِذَا کا جب تو اس کو حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے, حرمہ برداری کرے وَإِذَا کا جب تو غائب ہو جائے موجود نہ ہو تو وہ تیرے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے یہ تین صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک بیوی کون سی ہوتی ہے کہ مرد اس کی طرف دیکھے تو مرد اسے دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے اس کو حکم دے تو یہ اس کا حکم مانے اور جب یہ گھر میں موجود نہ ہو تو مرد کے ساد و سامان کی بھی حفاظت کرے اور اپنے नेक کی بھی حفاظت کرے یہ نیک بیوی کی اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے پس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوں عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں حامدوں کا حکم ان کا کہا ماننے والیاں ہافِ داتائی بھی معاشرت کا حکم دیا ہے اللہ سخانہ تعالیٰ نے کو عورتوں کے ساتھ کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اچھا تعلق رکھیں اور عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ مردوں کا حق محفوظ رکھیں ان کی غیر موجودگی میں وہ ان کے مال اور اپنی عزت و آبروں کی حفاظت کرتی رہیں ولہ کی خاصون شوزا ہوں نہ فائد و ہننا وق جرو ہن نہ اور وہ عورتیں کہ جن کی سرکشی سے جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو تم نے خدشہ ہے میں یہ نافرمانی کریں گی فائد و ان کو نصیحت کرو وق جروح ہوں ان کو بستروں میں الگ چھوڑ دو اور یہ تین یعنی عورت اگر کوئی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اس کے لیے سب سے پہلا کام ہے فائد ہننا ان کو نصیحت کی جائے سمجھایا جائے پیار سے غصے سے جیسے لیکن اگر وہ نہیں مانتی سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتی پھر اگلا کام ہے وہ جو رو فل موازے انہیں خاک میں الگ کر دو اپنے سے ان کو جدا کر دو اپنے قریب نہ لے دو وقت میری چہرے پر نہیں مارنا ولا تو تق اور اس کو برا بلا نہیں کہنا بد سورت نہیں کہنا تہ جرا فل اور جب اس سے تم نے جدائی اختیار کرنی ہے سزا کے طور پر تو پھر بھی رہنا گھر میں ہی ہے والا تہجر فل بھائی گھر میں رہتے ہوئے ان سے جدا رہنا یہ نہیں کہ گھر بندہ داخل ہی نہ ہو ایسا کرنا صحیح بس جرو ہر نہ پھر موباج بھی نہیں کہا کہ گھروں میں اکیلے چھوڑ کے رات گھر سے باہر آ گزارو نہیں بخ جروح ہننا پھر نوازے بستروں میں ان کو الگ کر دو بدھ ریو ہننا اس سے بھی ان کی اگر ٹکانے پر نہ آئے تو پھر بدری ہونا انہیں مارنے کی بھی شریعت نہیں اجازت دی ہے لیکن مارنا کہتا ہے زردان بہ رنگا ایسی مار مارو جو نشان نہ چھوڑے اس کی ہڈیاں نہیں توڑنا نہ شروع کر دیں مار مار کے اس کا جسم متبر نہیں کر دینا سجا نہیں دینا کہ جسم پہ نشان پڑ جائے یہ کام نہ پھر پھر یہ جو طریقہ کار بتایا ہے شریعت میں اس کے مطابق تم عمل کرو اور اس کے نتیجے میں اور سیدھی ہو جائے تمہاری کی طاقت کرنے لگ جائے <سَبِيلَة> تلاش کرو کہ پھل ہی بہانے تو بہانے نہ تلاش کرو فلاں الی ہن سبیلا پھر ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو ان کو ستانے کے لیے بلند ہے اور بہت بڑا اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے گھر سے اور ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے گھر سے حکمی مرد کے قبیلے مرد کے خاندان سے ایک آدمی وہ حکمیہ اور ایک منصف ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان سے ان دونوں کو میرا کے بٹھوا دو اسلحہ اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں سلو کروانا چاہیں گے اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے درمیان وہ وافقت پیدا کر دے گا یقین اللہ, اللہ ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا بڑا خبردار ہے یہ پہلے صرف عورت کی طرف سے نشوز کا ذکر تھا کہ عورت اگر سر چرتی ہے نافرمانی کرتی ہے مرد کی تو پھر اس کو کیسے قابو میں کرنا ہے کیسے سمجھانا ہے وہ طریقہ اللہ نے سمجھایا اب یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ بہانا ہوا کہ عورت وہ اپنی جگہ اکڑ جائے اور مرد اپنی جگہ پہ اکڑ جائے دونوں کی طرف سے مشود آ جائے پھر میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کا طریقہ کار کیا ہوگا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ ایک آدمی عورت کے خاندان سے اور ایک آدمی مرد کے خاندان سے لے اور ان دونوں کو کہے کہ تم دونوں بیٹھ کر آپس میں ان کا معاملہ سنو اور حل کرو اگر وہ دونوں اصلاح کروانے میں صلح کروانے میں مخلص ہوں گے یعنی جن کو چنا گیا ہے منتخب کیا گیا ہے مرد کے خاندان سے اور عورت کے خاندان سے اگر وہ اپنے کام میں مخلص ہوں گے تو اللہ تعالی اتفاق کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دے گا اور میاں بیوی کے درمیان آپس میں ناچاقی ختم ہو جائے گی, سلو ہو جائے گی ان اللہ علیم الخبیرات یقین اللہ تعالی خوب ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور بڑا خبر رکھنے والا ہے خبردار ہے اللہ اور, تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ, کسی کو کچھ بھی شریک نہ اور کے ساتھ احسان نیتی کرو دل قربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ولیساں اور یتیموں کے ساتھ ومساکین اور مسکینوں کے ساتھ والجاری دل قربا اور قرابتگار قروسی کے ساتھ والجاری الجنوبی اور اجنبی قروسی کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ کوئی قرابت ناکر وقاہد بالجنگ اور ہم نشین ساتھ بیٹھنے والا پہلوں کے ساتھ کے ساتھ وابن السبیل اور مصافر کے ساتھ وما غلطت ایمانوکم اور ان کے ساتھ بھی نیکی کرو جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہارے غلام اور تمہاری پسند نہیں کرتا جو اترانے والا فخر کرنے والا تو میاں بیوی کے معاملات کے بعد دوسرے حقوق والوں کے ساتھ احسان کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے مگر ابتدا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم اور شرکت سے اجتناب کرنے کا حکم دے کر کی ہے کیونکہ ہر کام کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے جیسے کہ اس صورت کا موضوع عموماً عورتوں کے مسائل ہیں صورت نساء کا موضوع خواتین کے مسائل لیکن اللہ نے شروع کہاں سے کیا ہے او اللہ سے درج اتبو ربکم اللذی من نفس اللہ کے تقبے سے آغاز کیا تو نقطہ آغاز یہی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ کا تقوی اللہ کی عبادت شرف سے اجتناف یہ نقطہ آغاز ہے تمام تر امور کا تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو دوسرا حکم دیا وہ اللہ تو شریف کو آ اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو یعنی کہ اللہ سبحانہ بہانا کے برابر مخلوق میں سے کسی کو بھی قرار نہ دو وبل والدینی احسان اور والدین ماں باپ کے ساتھ احسان کرو تو عید کا حکم ہے اور اس کے بعد درجہ پر درجہ رشتہ داروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے ببیل والدینی والدین کے ساتھ اسلام حسن سلوک اچھا سلوک کرنا یہ اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد سب سے پہلے ہے ہاں وہ جو عورت شادی شدہ ہوتی ہے آمد والی اس کے لیے اللہ رب العالمین کے حق کے بعد سب سے پہلا حق اس کے حامد کا ہے پھر اس کے ماں باپ کا حق آتا ہے ربیبر پور قربہ والدین کے بعد قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ول یسامہ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک والمساقین اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ولجار دلقربا ول جار جنوب اور قریبی رشتہ دار پڑوسی جار دل قراغت والا پڑوسی جس کے ساتھ خاندانی تعلق بھی ہے رشتے داری بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اجنبی جس کے ساتھ رشتے داری کا نہیں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کروا بل جنگ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے آپ کے پہلو میں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو قبل سویلی اور مسافر کے ساتھ ومانلقت امان حکم اور اپنے مملوقہ غلاموں کے ساتھ بھی ان اللہ الخب من قان مختار الفورا یقین اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ محبت نہیں کرتے جو متقبر بھی ہو اور فخر کرنے والا بھی ہو مختار الفقور اترانے والا فخر کرنے والا مختال کہتے ہیں خرچ کرنے سے پہلے جو بندہ تکبر کرے اور فخور خرچ کرنے کے بعد تکبر کرے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقبر اور فخر کرنے والا وہ خاص خرچ کرے یا نہ کرے اللہ سبحانہ ہوا تو کو پسند نہیں اور اگر مستقبر آدمی کبھی خرچ کرتا ہے تو وہ کرتا صرف اپنے نام کے لیے ہے اپنے تقبر کے لیے اپنی بڑائی کے لیے اللہ کی خاطر خرچ نہیں کرتا اللہ بھی نہ یہ مخلو نہ نا کبل وہ لوگ جو غخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا کنجوسی کا حکم دیتے ہیں مَا وہ مِنْ ہی اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اسے وہ چھپاتے ہیں وہ عطد نالن کافرین آداب اور ہم نے کافروں کے لیے رشواقن آداب تیار کر رکھا ہے اس آیت میں بخل کی مذمت کی گئی ہے اور بقیر کے لیے کافر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ آتد نال کافرین بہت بخیلی کی ہو رہی ہے جو بخر کرتے ہیں اور لوگوں کو بخر کا حکم دیتے ہیں اللہ نے اپنے سے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں کفر شمار دیا اللہ تعالی نے شکری اللہ حسبان کی اسے وہ کفر اکبر مراد نہیں ہے تو بعض لوگوں نے اس آیت میں مذکور غفل سے مراد یہودیوں والا بخل لیا ہے جو یہود لوگ کی کرتے تھے بہرحال مغل مسلمان کریں یہودی کریں ہے مضمون کی قابل مذمت تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور وہ لوگ نے والوں کو خرچ کرتے ہیں ارے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں مقصود دکھاوا ہوتا ہے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت والے دن پرینا تو شیطان جس کا ہم نشی ہوا کرینہ تو وہ بہت برا ہم نشی بہت برا ساتھی ہے بخیروں کی مذمت کے بعد ریا سے خرچ کرنے والوں کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی ہے اور انہیں شیطان کا ساتھی قرار دیا ہے کہ ایسا کرنے والے شیطان کے ساتھی ہیں تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم میں جن لوگوں کو داخل کیا جائے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو جہاد کرتے ہوئے اپنی جان سے ہار گیا وہ لڑا اپنی شجاعت و بہادری دکھانے کے لیے ریاکاری کے لیے ایسے شہید کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا دوسرا وہ عالم ہوگا جس نے علم سیکھا لوگوں کو سکھایا تاکہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے ریاکاری کے لیے اسے بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا تیسرا وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں بڑا مال خرچ کیا لیکن خرچ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا صحیح ہے تو اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا شہید عالم اور سخی سب سے پہلے تسجر جرو اور وہ لوگوں تسچرو کی ہی جہنم و یہ پہلے وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ جہنم کو پڑھایا جائے گا تو ریا کی وجہ سے صحیح کی سخاوت تباہ و برباد ہو جاتی ہے شہید کی شہادت رائے گاہ چلی جاتی ہے ریا کی وجہ سے اور عالم کی تبلیغ اس کی دعوت ریا کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے بگاغا علیہ بِاللَّهِ الْآخِرِ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ انہیں کیا ہے ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رقان اللہ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے ہی انہیں خوب جاننے والا ہے ان بلّہ اگر اُمی اللہ تعالیٰ ذرا برابر ہی ظلم نہیں کرتا وہ ان تفاق اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ اس کو دگنا کرے گا بڑھائے گا وہ اب اجر عظیم اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا نیکی ہو اللہ کی خاطر ریاداری نہ ہو تو اللہ اس کا اجر بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا فقی فقیدہ جتنا شہیدہ پھر کیا حال ہوگا من کل امت جب شہید ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے جتنا شہیدا اور پھر ہم کو ان سب پر گواہ کے پر لے کے آئیں گے تو یہ اشارہ قیامت کی طرف ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر امتوں پر نواف کے طور پر لایا جائے گا یوم ایدن یبدو اللہ کفر وعصر الرسول المسیح. اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی ناخرمانی کی وہ چاہیں گے خواہش کریں گے لَوْ تُصَبَّا بِهِ الْأَرْضِ کاش کہ ان پر زمین برابر کر دی جائے یعنی ان کو زمین میں تتناکے اور زمین کو برابر کر دیا جائے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے وَلَا اللَّهَ اور سے کوئی بھی بات نہ چھپا سکیں گے یعنی قیامت کے دن یہ لوگ آرگو کریں گے خواہش کریں گے کہ کاش یہ مل کر خاص ہو جائیں ان کا حساب کتاب نہ ہو یہ دیتا تو رسوائی ان کو نہ اٹھانی لا تو اللہ حا یعنی کہ وہ اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکیں گے اپنے شرک کا انکار نہیں کر سکیں گے مشرق اللہ کے سامنے انکار کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم نے یہ نہیں کیا تھا اور اگر اس دن کوئی آئیں بائیں شاعر کرے گا بھی تو کل مونا ہی ہیں بتش اور ان کے ہاتھ بولیں گے ان کی ٹانگیں بولیں گی اور ان کے خلاف گواہی ہی ہیں تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا اللہ قیامت پہ ان کے سامنے سارا کچھ ان کو بتائے گا تو پھر اس وقت یہ اور آرزو کریں گے کہ کاش ہم بٹی ہو جاتے ہمیشہ ہمیشہ کے یہی مر جاتے دوبارہ ہمیں زندگی نہ دی جاتی